جی السّلام مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ کل آپ نے درش نے حضوص علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی کہ تصویر بنانے والا اور بنوانے والا دونوں جہندمی ہے تو آج کل تو اتنی زیادہ لوگ تصویریں اور فوٹوگرافس بنوانے لگے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اچھے مقصد کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہوگئی یا یہ کہ ہم تو بچوں کی کس باتیں وہ آگے یادگار ہوتی ہیں تو اس میں کون سی بات ہو گئی یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی خبریں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی سے اور یہ بھی کہنا ہے لوگوں کا کہ خانے کاغذ اڑی اب تو نماز جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے اور حج بھی دکھایا جاتا ہے تو یہ ناجائز کیسے ہو گیا تو پلیز آپ جی سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اصول ادا نہ وقت بدلنے کے ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن آخر میں وہی چیز ثابت ہوگی جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمائی بین الاقوامی حالات کی وجہ سے تصویر کا کھچوانا جہاں مجبوری بن جائے اس پر انسان پر گناہ نہیں ہوگا اپنی طرف سے کھنچانا پھر اس کو کمرے میں سجانا اور پھر اس کی عزت و احترام کرنا تو یہ سب ناجائز اور حرام ہے آکا کریم سے, سے آپ یعنی تصویر کی حرمت میں متواتر مدار مبارکہ مرضی ہیں ہمارا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا اور اس کو کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویریں بنائی ان میں اب لوگوں کو یہ نہیں پھونک سکے گا پھر آکا کریم وسلم نے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اور ایسی تصویر جس کی عزت کی جائے جس کو گھروں میں سجایا جیسے آج کل بعد اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں بعد میں حضرات کی مولالی کی لگائی ہوئی ہے معاذ اللہ طر اللہ جب مکہ پھٹا ہوا تو کریم صلی اللہ تعالی وسلم خانے کالے کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں تصویریں بنی ہیں اور وہاں عدرت سنا ابراہیم اور حضرت سینا اسماعیل علیہ ما الصلاط وتسلم کی بھی تصویریں بنی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں نیزا پکڑا ہوا ہے تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ ان تصویروں کو مٹا دو تو صحابہ نے تصویریں مٹائیں جب آپ اندر پوچھ لگائے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ ماسلاط وسلام کی تصویریں موجود تھیں آپ نے خود پھر پانی منگوایا صحابہ نے اضرا ادب جو انبیاء کی تصویریں ہیں کہیں دین اب آپ نے خود پانی منگوایا اور آپ نے شار سمایا اللہ ان پر لانت کرے حضرت ان نے تو کبھی شکار نہیں کیا انہوں نے اس ان کے ہاتھ میں بھی میلہ پکڑوا دیا اپنے ہاتھ سے ان کو آب زمزم شریف کے ساتھ جو تھا ان تصویروں کو مٹایا تو تصویر کے بارے میں واضح احکام جو ہیں وہ بہرحال موجود ہیں اب یہ کہ زمانہ کیا کر رہا ہے دیکھیے اگر یعنی کہا جائے کہ عورت پر کردہ واجب ہے تو اس میں تو میرے خیال میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی تحضی دیکھو آئی تو یعنی میرے کہ نائنٹی نائن فیصد عورتیں وہ بے پردہ ہیں اور لوگوں کے اندر کو تو نہیں دیکھا جائے گا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو صرف یہ ہے کہ کہیں مجبوری ہو جیسے آج کل قانون ہے پاسپورٹ کا اور اسی طریقے سے شناختی کارڈ کا تو اس میں آدمی مجبور ہے گناگار نہیں ہوگا حکومت پر گنا آئے گا اسی طریقے سے آپ کسی بھی شو روم میں چلے جائیں کسی دکان میں چلی جائیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ فوٹو بنے گی تو وہاں بھی آدمی گناگار نہیں ہوگا کیونکہ آدمی کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے تو ان چیزوں میں اللہ کیوں شاید راتا لائب اللہ اللہ بس اللہ اتنی ہی آدمی کو تکلیف دیتا ہے جتنی وہ اٹھا سکتا ہے ہم جس چیز کے مکلب ہیں اُس, اس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا مثلا مثلاً ایک طرف تصویر ہے ایک طرف حج ہے اگر حج پڑ ہے تو تصویر کھسا کر بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے جیسا کہ علماء نے لکھا کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے کہیں رشوت نہیں پڑتی ہے اب رشوت دینا لینا تو حرام ہے لیکن چونکہ ادھر فرض وان بن گیا اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کسی کو کہیں رشوت بھی دینی پڑے تو دے لیکن حاج ضرور کرو آتا ترین سے جب دو درائوں میں پمپ جاؤ تو چھوٹی کو قبول کرو یعنی یہ ضروری نہیں کہ قبول کرے اگر قبول کرنا ہی ہے یہ یا یہ تو بڑی کو نہ قبول کریں چھوٹی کو قبول کرو تو تصویریں بنانا اور سجانا اور ان کو ادو احترام سے رکھنا جس کمرے میں تصویر ہوگی وہاں جان دان کی تصویریں کی یہ بات ہو رہی ہیں بے جان تصویر کی بے جان کی تصویریں جو ہیں وہ بارہ ڈالا ہیں تو وہاں نماز نہیں ہوتی تو اگر لیکن دیکھیے اگر یعنی تصویر ہے دیر میں ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی شام میں نظر آ رہی ہو اور پریشانی جا رہی ہو کہ جاندار کی ہے تو ایسی ایسے کمرے میں نماز نہیں ہوتی تو مجبوریاں اپنی جگہ مجبوریوں پہ لاپسندی کی کرتا بڑا رہیم کریم ہے لیکن جان بوجھ کے شوق سے جیسے آج کل ہو رہا ہے تو ایسی فلمیں بنانا تصویریں کھچوانا یہ شریعت میں ناپسندیدہ کھیل ہے سے بچنا چاہیے